بسم اللہ و رحمۃ اللہ صحمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ متبیعہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد. اللہ اور میرانیہ الحمد اللہ اکرامی اور باقی تمام سامنے سلامت کرتے ہیں ہمارے دس کتاب باب و تجارت دس نمبر دس اور پیج نمبر دو سو ہے اس میں سود کا مسئلہ شروع رہبا کا مسئلہ تو روا کے حوالے سے سیاست سیاست فرماتے ہیں کہ روا یعنی ہاں جی مثلاً جو ہے کوئی کسی سے دس روپے قرضہ دیتے ہیں لیکن اس شرط پر دیتے ہیں کہ بعد میں پندرہ روپے واپس کریں بیس روپے واپس کریں ہاں جی اسی طرح جو ہے اس سب کچھ معاملات کو یا مثلاً دس کلو آٹا دے دیں بعد میں پندرہ کلو آٹا واپس کریں یعنی اس طرح جو ایک ہی جنس کی چیز کو اضافے لے لینا ایک ہی جنس کی چیز میں اضافہ لینا مختصر اس کی توجہ جی ہے حکمت عمر ربا بہار سوت جو ہے فلا یا کون سود واقع نہیں ہوتی ہے سود اونی ہوتی ہے اللہ فلمکیل مگر جو ہے مکیل میں ہے نی ناپی جانے والی چیزوں میں جیسے برتن وغیرہ برتذہ میں جیسے ایک کلو کا جو ہے پیمانہ ہے برے برتے ہاں جی؟ اور اس طرح کی جو ہے مختلف پیمانے ہوتے ہیں تو مکیل یعنی برتنوں کے ذریعے سے اس میں جنس اجناس کے ناپ تول ہوتی ہے الموزون یا سے تازو وغیرہ سے جو تولا جاتا ہے فرماتے ہیں سروا نہیں ہے اللہ مگر ان چیزوں میں جو ناپی جاتی ہے الموزون یا تولی جاتی ہے اور وہ منال آتی متی کھانے پینے کی چیزیں ہوں وغیرہ اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو ناپی اور تولی جانے والی چیزیں ہیں ان میں اور کھانے وغیرہ کی چیزیں یا دوسری چیزیں ان میں روا واقع ہوتے سو ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ نقدین, نقدین سے مراض سونا اور چاندی ہے وہ ناقدینی الاضحب الفضا اور سونا چاندین میں بھی کہ فلا یا جو دو تو سونا چاندی میں جائز میں بھی جو ہے اس میں بھی مثلاً سونے کے بلے میں سونا چاندی کو چاندی سے بدلیں اس میں زیادہ مقدار میں لے لیں ہاں جی مثلاً ایک گرام دے کر بعد میں جو ہے دو گرام لے لیں یا ڈیڑھ گرام لے لیں اس طرح کی جو ہے سونے کو سونے میں زیادہ لے لیں چاندی کا چاندی سے معاملہ کریں اور زیادہ لے لیں تو یہ بھی سود کے معاملے میں رواج کے معاملے میں آتا ہے زیادہ فرماتے ہیں فلائی جیسنی بے الاحندی بھیجنا گندم کا بھیجنا بداخی کے آٹے کے ساتھ گندم کا آٹے کے ساتھ بیچنا ولخوش اور روٹی کے ساتھ بیچنا گندم کا ہے جی بیچنا والا شرا ان کا خریدنا جائز نہیں ہے والا یہ جو بے المکسر اور اس طرح جو ہے جائش نے بے المقثری ٹوٹے ہوئے اجناس کو جیسے مثلا ٹوٹا چاول ہے مثلا اس کا بھی صحیح صحیح کے ساتھ والا شرا ان کا خرم میں خریدنا انجن سے مواہدین ان ایک ہی جن میں متفادنا زیادہ مقدار میں ان تمام چیزوں میں اوپر شد و بیان ہوئے گئے ان سب کا یہ آخر میں حاصل بات یہاں پر پہنچ گیا گندم کا جو ہے جو کے ساتھ ساری گندم جو ہے آٹے کے ساتھ خرید فروخت کرے اور روٹی کے ساتھ خرید و فروخت کرے اور زیادہ مقدار میں لے لے اس طرح جو ہے ٹوٹے ہوئی چیز اور سادہ اور ثابوت چیز کا چھوٹے ہوئے چاول کا مقدار میں زیادہ لے کر بیچنا یہ جائز نے ایک ہی جنس کا ولل لل جائز بھی ردی اور نہ جو ہے اچھی چیز کا گھٹی چیز کے ساتھ ایک اچھی جنس ہے اور گھٹی جنس ہے لیکن جنس ایک چیز ہے میں چاول جو ہے اعلیٰ قیمتی چاول کم قیمتی چاول تو کم قیمتی چاول وہی ردی کی خاتم ہوتا ہے قیمتی چاول جو ہے وہ جید میں آتا ہے تو بلل جدید بے یعنی ایک زیادہ قیمتی اچھی چیز کو تو کم قیمت والی چیز کے ساتھ بیچیں اور منجنس نوازن ایک جنس کو دونوں لیکن زیادہ لے لیں یعنی ایک جہی اچھی ہے اچھی چیز ہے اچھا چاول ہے اور ایک جو ہے کم قیمت والا چاول ہے تو لیکن اس چاول کو چاول سے ہم بدلیں اور پھر اس کے بدلے میں جو ہے چاول مثلاً اچھی چاول دو کلو ایک کلو اور جو کم کے والے دو کلو آپاس میں بدل دیں یہ سود ہے البتہ اگر ایسا کریں بندہ جو ہے وہ اپنے دو کلو اس بندے کو بیچیں اور پھر جو ہے وہ بندہ اپنے دو کلو وہ اپنے ایک کلو اس بندے کو بیچیں تو دونوں الگ سے پیسوں میں معاملہ کریں تو کوئی حرض نہیں وہ جائز ہے لیکن جنس کو جینس سے بدلنا زیادتی کے ساتھ تو وہ سود میں آتا ہے تو چاول کچھ چاول سے نہیں گزریں گے ذائقے کے ساتھ لیکن جو ہے ایک بندہ اپنا اچھا چاول بھیج رہا پیسوں میں دوسرا اپنے کم قیمت والا بھیج رہا پیسوں میں تو پیسوں میں معاملہ کریں تو لازم نہیں آتے بھائی جو بتما سُل ہے فرمائیے یہ سب چیزیں جو پا ذکر ہو گیا برابری میں جائز ہے فہذ بت تو نجی ہوگا فہیس بت روا تو سود ثابت ہو جائے گا پھر جن سے واحدی ایک ہی جنس میں آپ معاملہ کریں متفادہ زیادہ میدان میں گندم کا گندم کے ساتھ زیادہ میدان میں معاملہ کریں جو کا جو کے ساتھ زیادہ میدان میں ہاں یہ جی کوئی بھی چیز اپنی چیز اپنی ہی جنس کا زیادہ میدان میں جو ہے خرید و فروخت کریں ایک کم ایک زیادہ میدان میں گندم آدھا 1 کلو اور ڈیڑھ کلو کے ساتھ جو 1 کلو ڈیڑھ کلو کے ساتھ مثلاً اس طرح کے معاملات کریں تو یہ بہ میں آتا ہے اور جائز نہیں۔ اور یہ زیادتی جو ہے کبھی حقیقتیں یا واقع نظر آنے والے زیادتی ہیں جیسے میں نے آپ نے ایک کلو کے بدلے میں ڈیڑھ کلو لے لیا تو وہ زیادتی نظر آ رہے ہیں سو روپئے کے سو دینار کے بدلے میں آپ نے ایک سو دس دینار لیا تو زیادتی نظر آ رہے ہیں اور پھر تقدیری یا جو ہے حقیقتاً تو نہیں ہے تقدیر میں ہے تقدیر میں یہ کہ مثلاً ایک بندہ ابھی جو ہے پیسہ دے رہا ہے ابھی جو پیسہ دے رہا ہے مطلب دینار دے رہا ہے اور دوسرے نے جو ہے وہ چار پانچ مہینے کے بعد دوسرے نے دینا دینار واپس کرنا ہے دینار ہی واپس کرنا ہے تو اس میں ایک بندہ جو بعد میں دے دیں گے دینا بھی دے دیا ہاں جی اور ایک بعد میں دیں گے تو بعد میں دینے والے کو زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ جو ہے قرض کی شکل میں ہے لیکن دینار کو دینار میں دینا ہے قرض کی شکل میں تو یہ اس میں فائدہ جو ہے تقدیری ہے ہاں جی بتائی نظر نے واقع میں ایک کو فائدہ زیادہ ہو گیا ایک کو نہیں نقصان ہوا تو اس طرح کبھی نہیں کرنا چاہیے لہٰذا دینار کو دینار میں چینج کرنے تو دستی کریں اور برابر میں دیرام دیرام ساتھ کھرنے کریں ہم کو دھیرام سے معاملہ کرنے تو دستی کریں برابر میں کریں اور بعد میں قرضے کی شکل میں نہ رکھیں یہ حکم ہے تو اور پھر تازہ کما کم اختراض جیسے کہ کوئی قرض دے دیں معاشرات النفع فائدے کی شرط کے ساتھ یعنی مجھے اس فیصلے سے اس قرض سے کچھ فائدہ اٹھانے دیں اس کے بعد جو ہے پھر وہ پیسہ واپس کریں ہاں جی تو یہ جو کچھ فائدہ دے دیں کچھ نفع دے دیں کما کے اور حاصل بھی دے دیں تو اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ پھر قرص میں یہ سر میں چل جاتی ہیں تو ہم اطنفائی جب الاحتراض واجف ہے پرہیز کریں پھر بے عوشنا خرید و فروخت میں عنیر رواج سوچ سے مسلمانوں کو چاہیں کیونکہ وہ محرم ان حرام ہے دل لال حرمت یہ سود کی حرمت پر دلالت کرتی ہے کلام علی اللہ کے کلام قرآن پاک کے سا آتے ہیں ہاں جی الحل اللہ بے و حرمہ روا کے کل اللہ نے بے کے کو حلال کر دیا سود کو حرام کرا دیا جی حرما اور ساتھ ہی کلام رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی کے حدیث بھی سود کے حرمت پر باقی موجود ہے آپ نے جو ہے فتح مکہ کے بعد جو ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے, اپنے وطالف کے حضرت عباس جو آپ کے چاچا تھے ان کے سوٹ کو آپ نے ان کو لینے سے منع کیا اور حرام کرا دیا تو حالانکہ یہ جو بے اول جنس لہٰذا پس جائز نہیں ایک جنس کا بل جنس اسی ایک جنس میں ایک جنس کو اسی جنس میں متفاضلا زیادہ مقدار میں بل سے تھے ادھار کے طور پر لینا جائز سے نہیں ہاں جی ادھار کے طور پر ایک ہی جنس کو گندم دے رہے ہیں ہاں جی دو تین مہینے کے بعد گندم دینا ہے تھوڑا زیادہ دینا ہے ہاں جی زیادہ مقدم ابھی دس کلو دیتے بعد میں بارہ کلو واپس کرنا ہے کے سر میں دینے تو یہ ہے میں چلا جائے گا اور بتوا یا جو متماسلاً اور جائز متماسلاً ہاں جی برابر میں دینا نقد ہاں جی نقد نہیں اگر پیسہ کو پیسہ تو نقدن برابر میں دینا جیسے اور آجناس میں بھی برابر میں دینا جائز ہے ابھی میں نے مثلاً دس کلو چاول دی دے دیا بعد میں وہی اسی چیز کا 10 کلو چاول واپس کیا اور ایک نقرہ کی شکل میں ہے اس میں کوئی سود نہیں اور حصہ کزا کے پیسوں کے سونا چاندی کے جو ہے خرید و فروغ میں اس کے معاملات میں بھی یہ حکمیں زیادہ لے لیں تو پھر وہ سود میں چلے جاتے ہیں تو لا جو بیگ سمن خالص سمن خالص یعنی خالص سونا یا خالص چاندی کو او مخصوص یا ملاوٹ والے سونم چاندی کو ب سمن اس جیسے سمن میں یعنی جو ہے اللہ بتماسلی مگر برابری میں جائز ہے ان یعنی سونے کو سونے کے ساتھ بدلے چاند خالی سونے کو خالی سونے کے ساتھ ملاوٹ والے سونے کو ملاوٹ والے سونے کے ساتھ بیچ سکتے ہیں لیکن برابری میں بیچیں زیادہ نہیں لے سکتے ہیں جائش نہیں اللہ بھی مگر برابری میں نقد وہ بھی دستی دونوں دستی دے, دے دیں برابری دی میں دے دیں اور دونوں دستی دے دیں ادھر سے دستی سونا دے دیں دستی چار سونا واپس کریں عدل بدل کریں گویا کہ زیادہ نہیں لے سکتے و تفاض الفی اور اگر زیادہ لینے۔ سونے کا سونے سے معاملہ ہو رہا ہے اور زیادہ دے دیں تو ہوا ربا وہی سوت ہے اور نصیحتی کردہ اسی طرح قرضے پہ دینا بھی ادھار دینا بھی اسی طرح اگر فائدے کے ساتھ اضافے کے ساتھ دے دیں ادھار تو یہ بھی جو ہے سوت میں چلا جائے گا نا ابھی ادھار دے رہے کسی کو ہاں جی پیسہ ادھار دے رہے ہیں کتنے بعد میں واپس کرتے ہوئے اس پہ یا جو ہے کچھ بڑھا کے دے دینا ابھی دس روپے ادھار دے رہے بولے گیارہ روپئے بارہ روپئے دے دیں تو یہ بھی شدھ میں چلا جائے گا فیا جی وہ پس واجب ہے اس میں یہ سونا چاندی وغیرہ کے معاملات میں فی الحال آسمان سونا چاندی میں قبل تفارک متبین اسی ایک مجلس کے اندر جب یہ خرید فرق ہو رہا ہے متبین یعنی خریدنے والا بھیجنے والا ان دونوں کے مجلس سے اٹھ جانے سے پہلے دونوں کے جو ہے پیسوں کا جو ہے درموں کا دیناروں کا تقابس قبضے میں لینا ضروری ہے اور وہ معاملہ وہاں پر مکمل ہونا ضروری ہے یعنی یہ سونا دینے جو سونا دینا دوسرا خرید رہے ہیں تو وہ دونوں طرف سے ہر ایک جو ہے جو بدلہ ہے وہ لے لیں قبضے میں لے لیں جن کا آپ میں خرید فرق ہوا ہے اور پھر بے اضحاوے لہٰذا سونے کو سونے میں جو ہے دستی بھیجیں قرضے کے ساتھ میں نہ بیچیں کیونکہ قرضے کے کی سرد میں بیچنے سمے وہ ہاں جی اضافی تقدیری ہوگا لہٰذا برابر میں بیچیں ہاں جی اور قبضہ بھی دستی ہو ادھر سے جنس ادھر دے دیں ادھر سے ادھر دے دیں اور اسی مجلس کے اندر ہی قبضہ ہو تو وہ جیسے لیکن اگر مختلف جنس ہو سونے کو چاندی سے چاندی کو سونے سے خط فروخ کر کے زیادہ لے لیں تو وہ جیسے ہو حف اظہب الفضا بیچنا سونے کو چاندی سے اور فضا تو بھی یا چاندی کو سونے سے بیچنے سے لاجم الرواء اس سے سود لازم نہیں ہے کہ ناقدن بے نا جب نعت بے نعت ہو یعنی کہ ابھی دستی ہو ابھی جیسے سونا دے رہا جیسے چاندی دے رہے چاندی دے سونا دے رہا ہے بعد میں قرضہ نہیں رہے ہیں ابھی دونوں دستی دے رہے ہیں تو وہ جائز ہے آگے انشاءاللہ شاء اللہ کل کی درخت میں گے